الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك انت الوهاب جی حمد اللہ ہم نے اثر کی نماز ادا کی اثر کے وقت اور صبح کی نماز کے وقت فجر کے وقت فرشتوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے فرشتے اس وقت کے چلے جاتے ہیں اور دوسرے آ جاتے ہیں جو فجر تک ہمارے ساتھ پہلے گے اللہ رب العزت جو سب کچھ جانتا ہے آج الغیب لگے بس ہے وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے یہ خوش نصیبی ہے جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حصہ دے دے اور یہ گزرا ہوا وقت یہ اثر زندگی میں دوبارہ کبھی نصیب نہیں ہوگی اس لیے یہ بات تو درست ہے کہ ہر نماز اس طرح پڑھی جائے کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو حقیقتاً وہ ہے ہی آخری نماز اس لیے کہ یہ اثر اب جیسی بھی ہم نے پڑھی وہ آگے چلے لی اور اس کے نمبر تو لگیں گے اس کے مطابق اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وقت گزرا ہوا واپس نہیں آ سکتا ہاں ایک کچھ خوشخبری ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے نماز کو حقیقی نماز بنا لیا جائے جو ایمان کی بنیاد پر ہو کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جیسے فرمایا کہ من منسامہ رمضان ایمان و احتسابا جس نے رمضان کے روزے ایمان کی بنیاد پر احتساب اور انہیں باقاعدہ شمار کرتے ہوئے کہ یہ میرے وہ اعمال ہیں جو ایمان کا تقاضا ہے اور اللہ کے ہاں میری بخشش کے لیے بنیاد بنے گے یعنی ان میں پوری پہرے داری کی اس بات کی کہ ایمان کا جو تقاضا بنتا ہے اس کے مطابق یہ عمل ادا ہو جس نے ایمان سکھایا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو یہ روزے ان کے بارے میں خوشخبری ہے وہ پھر الحو ماں تقرد ماں منظم دہی و ماں تخر قیام کرے یا روزہ رکھے دونوں پر یہ خوشخبری ہے کیونکہ قیام رات کا اور روزہ اس کا ایسا ساتھ ہے کہ توڑا نہیں جا سکتا تو ان دونوں پر پچھلے گناہ نہ صرف معاف ہے بلکہ ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ یو اللہ سید آج اللہ ان کی برائیوں کو بھی دیکھی میں بدل دے معلومہ پچھلی نمازوں میں بھی اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو معاف کر دے گا اگر آئندہ سچے دل سے کمر بستا ہو جائے نماز کا خاص طور پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد ہمارا سب سے بڑھ کر جو عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے اور جس پر واحد وہ عمل ہے جس کے چھوڑنے پر صحابہ تکفیر کرتے تھے کافر کہتے تھے ورنہ کسی عمل کے چھوڑنے پر کافر نہیں کہتے تھے اور اکثر علماء ماں اسلف میں سے لوگ ایسے ہیں جو ایک نماز بھی جان छोड़ने کر چھوڑنے والے کو کافر کہتے ہیں اور بعض نے اس سے یہ مقبول لیا کہ اثرات سے مراد یہ ہے کہ مکمل طور پر چٹا دینے والی تو بالکل کافر ہے لارئی بڑا شخص ہاں جو شخص کبھی چھوڑ دیتا ہے وہ سخت خطرے پر اور کنارے پر کھڑا ہے اس کی موت اس کا فیصلہ کرے گی معلوم में یہ امال سے سب سے بڑھ کر عمال میں سے یہ عمل ہے نماز کا اور ہمیں اسے درست کرنا چاہیے خصوصاً رمضان میں اس لیے شیخ زبیر علئی کی مختصر نماز نقوی یہاں پر منگوائی تھی وہ موجود ہے آپ لے سکتے ہیں نماز کی ظاہری شکل بھی درست ہو اور باطنی طور پر بھی اللہ کے لیے ہو ایمان کی بنیاد پر اور اختصاب کی نیت سے باقاعدہ اس کی پہرے داری کا توقع طو نماز کی پہرے داری کرے کہ وہ سنت کے مطابق اپنے ظاہر و باطن میں ہو تاکہ وہ اوپر چڑھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے ایمان کے راستے آسان ہو جائے تو یہ ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں اس پچھلی دو اتوار کے درسوں سے حق تو یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح صحابہ پڑھتے تھے رضوان اللہ علیہ مجمع کہ ابن عمر کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول التسیر میں جو مختصر رسالہ ابن تہمی رحیم اللہ کو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اب عمر رضی اللہ تعالم نے سورت البقار آٹھ سال میں پڑھی اور صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علی مجمعین ہمارے اندر جو سورت البقار اور سورا آل عمران یہ جانتا تھا یعنی اس طرح جس طرح جاننے کا حق ہے یا تو لو نو حق کا تلاوت تو اسے ہم بہت جلیل القدر انسان سمجھتے بڑا علم والا بڑا ہک والا اور مجاہد نے کہا مفسر نے رہی ملا رحمتن واسیہ کہ میں نے ابن عباس سے تفصیل پڑھی اور میں نے انہیں ایک ایک آئٹ پر ٹھہرایا اور اس کے حکم کی تفصیل کو معلوم کیا اور ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالی عنہما علگما اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کسی معاملے میں کوئی شخص مجھ سے زیادہ تفصیل جانتا ہے تو میں اس کے لیے اپنی سواری کو تیار کرتا اور وہاں پہنچتا تو قرآن پڑھنا بے شک عبادت ہے الفاظ کے ساتھ پڑھنا باعث برکت ہے مگر جسے مفہوم معلوم ہونے کے راستے اللہ کھول گئے پھر وہ قرآن کو جاننے کی کوشش نہ کرے یہ ناممکن ہے اسے پتا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے اور وہ اس کے مفہوم سے پچھلے رمضان کی طرح اس رمضان میں بھی نعش نہ نا ہو وہ صرف قاری صاحب کے قرآد برکت کے لیے سن رہا ہو اور اپنی نیند کو ختم کرنے کے لیے کافی پی لے ٹھیک ہے آدمی کمزور ہے ہم اجمی ہیں ہم عربی نہیں ہیں ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے محنت بہت کرنی پڑتی ہے اور ہر شخص کے لیے وہ محنت کے راستے آسان نہیں ہے مگر کم از کم کس حد تک کوشش کر سکتا ہے کرے اللہ رب ربو عزت سمجھ دیتا ہے میں نام نہیں دینا چاہتا ہے شاید وہ موجود ہو ایک ہمارے ساتھی جو شاید آٹھ جماعتیں پڑے ہوئے زیادہ زیادہ مگر قرآن پڑھتے ہوئے اور قرآن پڑھاتے ہوئے اکثر وہ قرآن کے مفہوم کو بیان کرنے میں ٹوک دیتے ہیں اور ان کی بات درست ہوتی ہے یہ کثرت مطالعہ اس شخص کو اس بات کی کلک پیدا ہو کیونکہ انسان کو کہیں سے اہم خات آ جائے وہ پڑھے بغیر سو نہیں سکتا خاص کر وہ خط بہت ہی اہم معلومات پر ہو کوئی جنگی معلومات ہو کوئی نوکری کا معاملہ ہو کوئی بیٹی بیٹے کے رشتے کا معاملہ ہو کوئی اس قسم کا معاملہ ہو کوئی قرضہ ادا ہو جانے کی خبر ہو تو وہ مجال ہے بے شک دوسری زبان میں ہو اسے پڑھے اور سمجھے بغیر سوئے اگر سونا بھی پڑا تو ساری رات شاید نیند نہیں آئے صبح پہنچے گا اگر جرمنی میں ہے تو جرمن کے پاس پہنچے گا عربی میں ہے تو عربی کے پاس پہنچے گا اور اس حق کا مخصوم جان لے گا کہ وہ اہم ہے مہم ہے یہ اللہ رب العزت کے رسول لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ و وسلم یہ سچی کتاب ہے الحید القیوم کی طرف سے ہے یہ ہمارے لیے وہ راستہ بتاتی کہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی دنیا بھی خراب نہیں ہوتی دنیا بھی بہترین اسی شخص کی ہے جو اللہ کی ہدایات کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتا ہے وہ پورا عالم گان ہم بس درمیان میں سے کچھ نہ کچھ فائدے لے رہے اس لیے کہ اللہ رب العزت اگر سارا کچھ نہیں لے سکتے تو کچھ بھی لینے سے ہمیں محروم نہ کرے عام شاید کہ اللہ اس کچھ میں ہمارے لیے اجمی ہونے کی حیثیت سے آخری زمانے کے کمزور لوگ ہونے کی حیثیت سے اللہ ہمارے لیے خاص رحمتوں کے دروازے کھولے ہے بھی رمضان ہر روز جنت سجائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے باندے بند شیطان جکڑے ہوئے آج آسانی ہے تو ہم نے پچھلی دفعہ یہ ذکر کیا تھا تاکہ پھر ایک دفعہ مفاہین دوہرا لیے جائیں کہ سورہ مبارکہ کا آغاز اس سے ہوا کہ اللہ بلا الہ الا اللہ اللہ علیمین کے بعد اولا اللہ اللہ کے بات یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لا الحال اللّہ یہاں کا ذمہ میں بھی درستی درست نہیں کر دیجیے بالحق کی یہاں کا لکھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے اوپر لکھ دیں کوئی معبود برحق نہیں برنہ معبودان باطلہ کثیر ہیں علماء نے یہی کہا کہ اس میں موجود ہے یہ بات الحی القیوم وہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا پہلی پہلی آئسہ اور القیوم ہے وہ قائم ام بن خود قائم ہے اسے کوئی قائم رکھنے والا نہیں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اور قیوم اس والارض وما ورد ومافی اور آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور جو کچھ اس میں انسان جن جانور فرج فرز یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس شخص کو یہ نصیب ہے وہ گھبرائے گا نہیں کیونکہ آج سب سے بڑی بات جو قرآن سے توڑنے والی ہے وسوسہ شیطان کا وہ یہ ہے کہ یہ حالات بہت خطرناک ہیں آج کے حالات بھائی یہ بہت خطرناک ہے آج دنیا ایک محلہ بن چکی ہے کفار کے پاس وہ وہ اسباب ہے کہ اس سے پہلے انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا تھا پتھر کے زمانے کا انسان آ جائے پرانے زمانے کا انسان آ جائے تو وہ سمجھے سارے جادوگر بغیر کسی واسطے کے بندہ موبائل پر ہنس رہا ہے غصہ ہو رہا ہے باتیں کر رہا ہے بھائی ان کا مقابلہ اس زمانے میں گویا کہ اب معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن سے رہنمائی جو ہے وہ مکمل طور پر حق ادا نہیں کرتی رہنمائی کا آزن اللہ من یہ شیطان کی زبردست خوفناک قسم کی بسوسا انگیزی ہے پھر یہ کہ یہ اتنے جو طاقتور ہو گئے اور مسلمان اتنے کمزور ہو گئے تو ان کے پاس کوئی گیدر سنگھ ہے ہو سکتا ہے ان کا راستہ ہی اتنا اچھا ہے یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یہ وسواس شیطان کے بہت پریشان کرنے والے ہیں پھر یہ کہ اللہ مدد کیوں نہیں کرتا ساری کی ساری جو ہے خرابی ہماری اپنی یہی سورج بنتا ہے اس سورج مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر کتاب نسارا کو کیا جیسے صورت البقرہ میں زیادہ یہود کا معاملہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ وہ کیوں گرے پھر میں نے یہ ارد کیا تھا کہ اس میں یہ نقطہ موجود ہے شروع میں ہی کہ گرنے کی وجہ کیا ہے اور امت جن پر اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی ان کی کامیابی کا راز کیا ہے وہ یہ پہلی آیات ہیں کہ قرآن میں دو قسم کی صورتیں دو قسم کی آیات ہیں مفتماد اور متشابہات جس میں محکمات آئے تھے محکم کہتے پکی پک تھکی چیز جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہ ہو جو بالکل اپنے مفہوم میں واضح دو اور دو چار کی طرح اور متشابہات وہ آیات ہیں جن کے مفاہی محکم کے ساتھ ملا کر لینے کی ضرورت ہے محکم کی چھاؤں میں ان کے مفہوم کو سمجھنا اگر محکم کی چھاؤں میں نہیں جاؤ گے تو ان سے دوسرا مفہوم نکالنے کے بسواس شیطان پیدا کرے گا وہ تشابہات آیات ہیں اور فَأَمَّ الَّذِينَ فِي مَا بِنهُمْ تو جس کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ پھر اس سے جو مشاب قسم کا متشابہ قسم کا مفہوم نکالے گا اس کے پیچھے لگ جائے گا اور یہی ہو رہا اسی وجہ سے امت یہود و نصارہ برباد ہوئی اسی وجہ سے آج امت محمد علی صاحب ہے سلاط و سلام جس کا روزہ رکھنا اتنا خوبصورت ہے کہ اس وقت مسجدیں بھر گئی وہ مسجدیں جن میں چار چھ نمازی ہوتے تھے وہ بھی اس وقت لبالب بھری ہوئی اور مسجد حرام کے کیا کہنے مسجد حرام کو ٹی وی پر دیکھیے پل دھرنے کی جگہ نہیں یہ امت ایک نظام دی گئی ہے مشرق سے لے کر مغرب تک نظام اوقات ہمارا ایک ہے کھانے پینے کا اور کھانا چھوڑنے کا اس کو حرام سمجھ کر ویسے نہیں کھانے چھوڑنا حرام سمجھ کر اس وقت حرام ہے کھانا پینا اچھا ہو یہ اللہ کے حرام اور اللہ کے حلال کرنے کے اختیارات جو ہیں صرف اس کے پاس یہ ان کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کے حلال و حرام کے علاوہ کسی کے حلال و حرام تو نہیں لے رہے صفائی کرو اپنی روزے کی روشنی میں صفائی کرو وہ نہ ہو کہ خاندانی کچھ جو ہے شریعتیں وہ تمہارے اندر ہو کچھ وطنی شریعت تمہارے اندر ہو کچھ تمہارے اندر اپنے نفس کی شریعت ہو کچھ تمہارے اندر کفار کی شریعت ہو اور اسلام بھی ہو اور تم ایک ملا جلا معاملہ لے کر اللہ کے ہاں بخشش کی امید رکھتے ہو صرف روزے سے روزہ اکیلا تو نہیں ساری باتیں جڑی ہوئی ہے. اگر کہیں یہ امت اس طرح جس طرح حج کر رہی ہے روزہ کر رہی ہے جس سے آج بھی کفار دہل رہے اگر حقیقت ایمان اور احتساب پر قائم ہو جاتی تو دنیا میں کوئی امت اس کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکتی مگر آج یہ بھی متشابہ آیات کے پیچھے لٹ لے محکم کے ساتھ انہیں ملائے بغیر ان سے وہ مفاہیم نکالے کہ بعض آیات کو اپنے حق میں نازل ہوتا ہوا سمجھا اور ہر فرقے نے چند آیات پکڑی ہوئی ہیں جعل القرآن عیدیم قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہر ایک کلوز بن بما لگئی ہر <فَلِخُون> ایک نے چند آیات چند حدیث پکڑی ہے حتیٰ کہ مناظرہ ہونا ہوتا ہے ایک گمراہ مشرک فرقے کا اور ایک معاش کا تو وہ کہتے ہیں یہ آیات ہماری یہ ہماری ہیں، یہ ہماری ہیں تو یہ تھی ان کے یہ شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی اسی بات کا بیان ہے کہ ان نفی خل کی سما واطی وقت الباؤ کہ نشانیاں اللہ کی بے شمار ہیں دن اور رات میں آسمان اور زمین کی پیدائش میں ان کے اندر تدبر اور تفکر تمہارے ایمان کی آبیاری کرے گا اپنے ایمان کو کبھی بھی اپنی سرپرستی سے خالی نہ چھوڑنا کیونکہ ایمان ایک عجیب نعمت ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے ڈاکٹر سفر حوالی فرماتے کہ سانس سے بڑھ کر نعمت ایمان ہے اگر کفار کو بھی بعض درجہ ایمان حاصل نہ ہوتا کیونکہ وہ ایمان فائدہ مند نہیں ہے جس کے ساتھ شرک بھی ہوش ان کو اس بات کا ایمان ہے کہ اللہ کل کو روٹی دے گا کل جائیں گے واپس آئیں گے اللہ تبارک و تعلی ایک دم سے ہمیں پکڑ نہیں لے گا کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی یہ سب آدمی اعتماد پر چل رہا ہے اگر اسے خوف ساری ہو جائے تو مجھے پتا نہیں اس کینسر ہو گیا ہے کہ میرے اندر جو فلاں بیماری ہے دوسری وہ جنم پا رہی ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا صبح ایکسیڈنٹ ہو جائے گا بچہ ڈر گا کہ نہیں تو آدمی پاگل ہو جائے گا پاگل خانے لوگ پہنچ جاتے ہیں انہیں بیماریوں سے تو ایمان اللہ پر یہ سب سے بڑی نعمت اور یہ کیا ہے ان نل ایمان یزید و یم یہ بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے اور اگر اس کی پرواہ نہ کی جائے عمل کیا جائے اس کے مطابق احتساب کیا جائے تو یہ بڑھتا ہے اور اگر اس کی پرواہ چھوڑی جائے تو یہ گھٹتا اور گر جاتا ہے بلکہ آخری زمانے میں ایمان اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کے اوپر اندارا تو یہ آئے شروع میں آئی پھر ہم نے یہ بات دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو یہاں پر زوردار طریقے سے بیان کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نخارا یہود الخارہ کی دشمنی سے منع کیا دوستی سے منع کیا اور ان کی دشمنی کا حکم دیا اور بتا دیا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں پھر اللہ تعال نے یہ بھی بتایا کہ یہود و نسارا میں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, رہیں گے اور ہیں جن کو حق کی پہچان ہے یہ کہا جائے کہ ان کو پہچان ختم ہو گئی جی اس لیے بھٹک گئے تو یہ بات نہیں پہچان ہونے کے بعد لوگ بھٹکا کرتے ہیں اور اسی پر اللہ تعالیٰ پکڑتے کہ یہود و نسارہ ایمان لانے کے بعد ایمان کی پہچان کے بعد بھٹک گئے جو تفرکا بینا کے آنے کے بعد تفرقہ کیا میں سورت العال عمران کو اس طرح نہیں پڑھا سکتا درسی طور پر یہ صرف میں اس کے مفاہیم کے ساتھ فائدہ اپنے آپ کو آپ کو پہنچا رہا ہوں مثلاً کیا آج یہ واضح نہیں ہے توحید و سنت والوں پر کہ جو لوگ غیر اللہ کی پکار لگاتے ہیں بچہ بچی کے لیے دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے رزق میں اضافے کے لیے تعویذ لٹکاتے یا جبرائیل جبرائیل کو پکارتے ہیں علیہ الصلاۃ و بزرگوں کو پکارتے ہیں کیا وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ان میں نہیں سمجھ رہے اگر نہیں سمجھ رہے تو اللہ سے جو کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اس سے مانگے جاتے ہیں ان سے کیوں مانگ رہے ہیں ہمیں جواب دے یا تو وہ ان میں اللہ کی صفات مستقل سمجھتے یا عطائی سمجھتے کہ وقتی طور پر دے دیر جب چاہے چین دے کیا وقتی طور پر اللہ نے کئی اللہ بنا دی ہے معاذ اللہ اصطم فر اللہ جبکہ پھر سے اگر سوچے اور یہ بات بڑی مفید کسی سادہ سے آدمی نے لکھی کہ جو کوئی پکارتا ہے غیر اللہ کو تو وہ زبان کی قید نہیں لگاتا معلوم ہوا کہ وہ غیر اللہ کو ہر زبان سمجھنے والا سمجھتا ہے یہ اللہ کے سوا کی صفت نہیں جب وہ غال اللہ کو پکارتا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بابا کو یا جس کو بھی اس نے اپنا بت بنایا ہے حالانکہ علی اس سے بالکل بری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ دور و نزدیک کی قید نہیں لگاتا اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی طرح انہیں دور و نزدیک سے ہر بات سننے والا سمجھتا ہے پھر جب وہ ان کو پکارتا ہے تو وہ اس بات کی قید نہیں لگاتا کہ کوئی وقت ہو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو نام موت سے کبھی ہم کنار سمجھتا ہے نہ نیند سے نہ اونگ سے اگر نیند اونگ کا وقت ہے اس وقت بھی پکارنا غلط ہے پھر وہ سارے مل کر اکٹھے پکارتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرح وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ سنتا ہے کروڑ ہاک ہر ہاں بھا لوگ کہہ رہے ہیں یا علی مدد یا باہول الحق ہاں بیڑا تھا وہ سب کی سنے گا پنجابی میں سنے گا انگریزی میں پٹوں میں سنے گا دور سے سنے, سنے گا ایک وقت میں سب کی سنے گا اللہ کی فکر پھر دل سے پکارو تب بھی سنے گا دل میں بھی پکارتے ہیں پھر یہ کہ جب اس سے مل ہی نہیں سکتا سب کو ان کو یہ پتا ہو کہ اللہ نے اتا کیا ہے تو عطا تو ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اصل سے تو ہو سکتا ہے سب کو نہ دے سکے تو پھر یہ مقرر کرے کہ اس سے صرف اتنی چیزیں مانگ لو اور وہ اس وقت میں مانگو یہ جی وہ نہ اس کے دینے پر بھی یقین ہے اور کوئی دوسرا بابا درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے اسے دن کے حالات کا اور سب حالات کا بھی پتہ کبھی دے گا کو پھر اللہ بنانے میں تم نے کسر کون سی چھوڑی ان کے مشرق ہونے کا علماء نے خوب بیان کیا بڑے علماء قتل ہوئے اس راستے میں شہید ہوئے بڑی عورتیں بیوہ ہوئیں بڑے نقصانات ہوئے تب جا کر یہ غلط فہمی دور ہوئی کہ یہ آئے صرف بتوں کے لیے نہیں یہ قبروں کے لیے بھی مگر کیا توحید و سنت والوں نے ان کو لڑکیاں دینی بند کر دی کیا توحید و سنت والوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی بند کر دی کیا توحید و تو سنت والوں نے اسلام کے لیے جب کوئی بڑی تحریک اٹھائی تو ان کو مسلمان لیڈر شمار کرنا بند کر دیا ہرگز نہیں جب بھی کوئی قومی مہم یا کوئی دینی مہم کھڑی ہوتی ہے تو یہ نہ بیٹھے اس سٹیج پر یہ موجود نہ ہو اور راضی موجود نہ ہو تو کورم ہی پورا نہیں ہوتا لازمی ہے کہ یہ موجود ہو کہ حتقل جو عبادت ہے اس لیے کہ رمضان کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہلال نہ دیکھا جائے اور جب تک جو چیز واجب کے پورا ہونے کے لیے ضروری ہو وہ بھی واجب ہے علماء کا یہ قانون ہے اگر پانی اور مٹی نہ ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے پانی کا مہیا کرنا وہ نہ ہو سکے تو کم از کم مٹی کا مہیا کرنا فرض ہے چاند نہ ہو چاند نہ دیکھا جائے تو روزے شروع نہیں ہو سکتے یہ عبادت ہے اس عبادت کے کرنے کے لیے جو لجنا بنی اس کا سربراہ یہی ہے غیر اللہ کی پکوار والا اور اس میں رابطی بھی بیٹھے ہوئے ہیں معلوم ہوا کہ تمیز جو ہے عمل وہ کھو دی گئی یہ وہی بات ہے کہ اللہ کا نسو ہزم ہزم نما زب کی روبی انہوں نے ایک حصہ بلا دیا اللہ کی نصیحتوں کا یہ ہو رہا بس وہ رویت کرتا ہے نہ جانے وہ رویت کسی قبر چٹ کی ہوتی ہو اور قبر پوج کی ہوتی ہو کسی داڑھی چٹ اور بے نمازی شرابی کبابی کی ہوتی ہو روئیت نہ جانے وہ کسی رابجی کی ہوتی ہو کسی جرنیل اور فوجی کی ہوتی ہو کسی وکیل کی ہوتی ہو ہمیں تو پتہ کس کی روئیت لیتے یہ حال جب ہو جائے اس طرح سے ایمان سے لوگ بے پرواہ ہو جائیں تو پھر بربادیاں آتی ہیں تو اہل کتاب کو دہرایا گیا اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ لکم اللہ <الْأدبار> کہ اگر یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے تو پیٹ دکھائیں گے اور اب تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے یہود پر ذلت اور مسکنت جو ہے اس کو چم... ان کے ساتھ چمٹا دیا ہے اور یہ جہ... جہاں بھی رہیں گے غلیل اخوار رہیں گے اللہ بحبل من اللہ اللہ ببل من اللہ و من اللہ کبھی اگر یہ عزت سے زندگی گزارتے نظر آئیں گے تو یا اہل ایمان کو جزیہ دے کر یا کسی اور کا سہارا پکڑ کر جیسے اب نسارا کا سہارا پکڑ کر یہ دنیا کے اندر خرمتیاں کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر ہمیں کبھی شکست ہو جائے ایسا کیوں بولتا ہے اگرچہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے اندر دین کے اور ایمان کے واسطے سے خرابی ہے کیونکہ اللہ نے فرما تھا واسم واہ اطاسیم و حمل جمی اللہ کی رسی, رسی کو لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو بلا تفر اور تفرقہ نہ کرو تفرقہ رکا اسی وقت آتا ہے جب لا الہ الا اللہ سے آدمی کا ٹانکہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے جب اس سے مضبوط طریقے سے چمٹا ہوتا ہے تو سب جو ہے اللہ کی مخلوق اور اللہ کے راستے پر ہونے کی وجہ سے بھائی بھائی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ کرو تمہارے لیے یہ فرض ہے بل تک بن تم ید اون عل یہ ایک سو چار نمبر آئے گا اور چاہیے کہ تم میں سے ایک امت ایک جماعت یہ کام کرے کہ الْخَيْرِ خیر کی طرف بلاتی رہے نیکی کا حکم کرتی رہے من کر اور برائی سے منع کرتی رہے وہ اولا مفلی اور یہی لوگ فلاں پانے والے جن میں یہ جماعت موجود ہے اور یہ جماعت اصل تو اس آئت کی صحیح تفسیر اس وقت بنے گی جب اس کے پاس قوت اور اقتدار ہوگا امر بالمعروف المنکر کے نہیں مگر جب قوت اور اقتدار نہ ہو تو پھر بھی امر بالمعروف معروف اور نہیں المنکر کو چھوڑنا تباہی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی اللہ علیہ نے جہاز کی مثال دیتے ہوئے کہ جس کے عرشے پر لوگ پانی لینے کے لیے آتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ عرشے والے گھبرائے کہ یہ ہمیشہ آتے تنگ کرتے ہیں پانی بکھرتا ہے سب کچھ ہوتا ہے انہوں نے انہیں پانی دینے سے نا بو چڑھایا تو انہوں نے نیچے سے ارادہ کیا کہ جہاز کی تہ میں تختہ توڑتے اور پانی لے لیں گے اگر وہ ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو عرصے والے بھی ڈوبیں گے اور فرش والے بھی ڈوبیں گے یہ ان کا حال ہے جو لوگ امر بالمعروف اور نہ ہی مل کر چھوڑ دیتے تو یہ چھوڑنا غلط ہے یہ چھوڑنے سے بھی بڑھ کر ہے کہ ان کے ساتھ لڑکیاں بیائی جائیں ان کے پیچھے نمازیں پڑی جائیں ان کو اسلامی رہنما سمجھ کر جہاز کے اندر بلایا جائے اور اپنی توحیدی مسجدوں میں انہیں بلا کر انہیں مجاہدین کا اسٹیٹس دیا جائے مجاہدین کی حیثیت دی جائے راخیوں کو شرک کرنے والے کور پوجوں کو اور ان جرنیلوں کو جو بے شک فوج سے تو ریٹائر ہو چکے مگر اسی کا دودھ پی رہے ہیں اسی کے فوائد حاصل کر رہے ہیں جبکہ ان فوجیوں کے بارے میں کوئی کثر چھوڑی علماء نے کسر تو نہیں چھوڑی ہمارے پانچ علماء حمید اللہ پشاوری غلام اللہ اس کے بعد عبدالسلام رستمی نورستانی اور ایک اور سسمی اللہ انہوں نے فتوا دیا تھا کہ جو کوئی امریکہ کی حمایت زبان کے ساتھ بھی کرے مسلمانوں کے مقابلے میں امریکہ کی حمایت کرے وہ مرتد ہے اور جو کوئی اس فوجی کی گولی سے مرے یا پولیس کے ڈنڈے سے مرے جو امریکہ کی حمایت کر رہا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں وہ مرتد ہے تو علماء علمان کہاں قدا کر دیا اس کے بعد کیا لوگوں نے فوج چھوڑ دی پھر میرا خیال توحید سننا پڑ رہا تھا کوئی فوج میں نہیں رہا ہوگا شاید اب فوج میں صرف کوئی ہوں گے جو کبرپوج ہے جو رابطی ہیں جو سیکولر ہیں نہیں فوج میں یہ ہمارے ماشاءاللہ وہ جنرل ہے اہل حدیث اچھا اہل حدیث جنرل بھی ہوتا ہے اس فوج میں جو مسلمانوں کو مارتی ہے عیسائیوں کی حمایت میں سبحان اللہ وہ کون سا اہل حدیث ہوتا ہے اور اسی طرح سے احناف میں جو توحید و سنت پر ہیں جن کے علماء نے فتویٰ دیا لال مسجد سے مولو عبدالعزیز صاحب نے ستر علماء کے ساتھ یہ فتویٰ دیا کہ وارنا اپریشن میں جو فوجی مر جائے اس کا جنازہ کوئی عالم دین نہ پڑے اور عوام بھی اس میں شریک نہ ہو اور پانچ سو علما احناف میں سے انہوں نے دستخط کی ڈھائی ہزار سلق المدارس کے علماء نے فتویٰ دیا اور کئی عرب علماء نے یہ خطرہ دیا کہ امریکہ کی حمایت کرنے والا اصطی بیان کی کفر من آن المریکان ناصر بن حمد الفہد نے لکھی اس میں بہت سے فتوا جمع کیے تو اس کے بعد بھی کوئی اثر نہ ہوا یہی ہے اردو نصارہ میں خرابی آئی کاش کر یہ روزہ اور حج یہ اس ایمان پر ہوتا جس کو ہم جان چکے تو وہ بھی جانتے تھے وَمَا تَفَرَّقَ بما تفرلہ جینا اونت الب اللہ یہ تفرقہ اسی وقت مضمون ہے اسی وقت اللہ کے عذاب کو لاتا ہے جب نے بولنے کے بعد کیا جائے تو ہم کو بھی معلوم ہے مگر اثر کوئی نہیں ہوا چاہیے تھا کہ وہ علماء جو ہے پریشان ہو جاتے اتنی دنیا جمع ہو جاتی ایک عورت آتی کہ اس فوجی سے میرا نکاح قائم ہے کہ نہیں ایک بچہ آتا میں اس کی جائیداد لے سکتا ہوں کہ یہ مر گیا اس کے بعد جناب فوجی آئے تھے کہ اب کیا کریں وہ چھوڑتے نہیں ہیں کوٹ مارشل کرتے کوئی راستہ بتاؤ کچھ بھی نہیں ہوا بالکل کچھ نہیں ہوا زبرابر اثر نہیں ہوا لفاق کے خیمے وسیع ہو چکے کیا یہ علماء نہ تھے فتویٰ دینے والے کوئی کہتا ہے غلام اللہ رحمتی عالم نہیں ہے بہت بڑے عالم ہیں شیخ بدی الدین راشدی کے برابر عالم ہے کوئی کہتا ہے امین اللہ پشاوری عالم نہیں ہے آج بھی قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں مفتی ہے. عبدالعزیز نمبرستانی عالم نہیں عبدالسلام روستمی کے شاگرد حافظ اللہ دو ہزار بڑے علماء اس کے شاگرد ہیں اور وہ قرآن کی تفسیر کرنے میں اللہ کی ایک نشانی ہے ان علماء کے فتوے سے بھی کان پر جن ہریں گی نہ کسی نے فوج چھوڑی نہ کسی نے اپنا عمل چھوڑا اور بتوں کی پوجا ثابت کرنے پر ان قبروں کی پوجا کو بھی کسی نے ان کو نہ رشتہ دینا چھوڑا نہ ان کے پیچھے نماز چھوڑی نہ اسلامی مہمات میں ان کو مجاہدین کی حیثیت سے اور ان کو مجاہدین کے رہنماؤں کی حیثیت سے شامل کرنا چھوڑا تو لفاظ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا ایمان ہی تو علاج ہے تو یہ ذلت اور مسکنت جو اللہ تعالی نے ان پر چمٹا دی ان کے ساتھ یہ اسی وقت ہے جب کہ ہم ایمان کے ساتھ چمتے ہوئے ہوں اگر ہم ایمان کے ساتھ کما حقوق چمتے ہوئے نہیں ہیں تو پھر بات نہیں بنے گی کیونکہ فرمایا یہ آیت نمبر ہے ایک سو ساٹھ دیکھئے ایک سو ساٹھ ہے اللہ نے فرمایا ینصرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فلا غالب الحمد فلا غالب القم تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا و اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا فمن ذل من سر من بری خود ہی بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ چھوڑنے کے بعد کہاں سے مددگار لاؤ گے کون مدد کرے گا اللہ پر اہل ایمان کو توقل کرنا چاہیے اور اہد کے دن جو ہمارے پاؤں اکھڑ گئے یہ تو صحابہ تھے معمولی لوگ سوچنا تھے صحابہ رضمان اللہ علی مجمع یہ وہ لوگ تھے جو کہ ہمارے قائدین ان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے کیوں اکھڑے یہ دیکھیے آئٹ نمبر بہت چھوٹا لکھا دیکھنا ایک سو پچپن ان کم یومل تپل جمان وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے پیٹھ دکھائی اس دن جس دن دو لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی بہت مراد ہے جس دن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شیروں کے پاؤں اکھڑ گئے ان شیطان بادی ماں کا سبو یہ جو انہیں پسلایا تھا یہ جو اس راستے سے انہیں ایک طرف کر دیا تھا تو یہ شیطان نے کیا تھا بادی ماں کا <كَسَبُوا> ان کی بات غلطیوں کی وجہ ایمان کے اندر کمزوری نیک بندوں کی اللہ تبارک و تعالی صاف کر دیتا ہے یہ ان کی تمحیث ہے صفائی ہے تمحیث ہوئی صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنے والوں کے لیے ایک مثال بنی اگرچہ ان کی کمزوریاں ہمارے مقابلے میں کوئی کمزوری ہی نہ تھی ہماری کمزوریاں تو نفاق تک پہنچ رہی ہے تو یہ دبا دماغ کا ثبوت بعض ان کے کیوں کی وجہ سے ایسا ہوا اللہ نے کسی کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا اللہ تو فیصلہ کر چکا کہ اب تمہارے مقابلے میں مشرقین نہیں ٹھہریں گے اور اب تمہارے مقابلے میں عیسائی اور جہودی نہیں جوہریں گے ہاں اگر تم اس چیز پر پوری طرح سے قائم نہیں رہو گے جس کی بنیاد پر یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو پھر اللہ تمہاری صفائی کرے گا اور یہ صفائی تھی بل اقد اقدی تو اللہ نے ان سے درگزر کر دیا کوئی صحابہ کو سان نہ دے کوئی ان کے ان کو گالی نہ دے تم غفور وحیم بے شک اللہ گفور وحیم ہے حلیم حلیم بس وہ اپنی یادداشت سے آدمی یہ غلطی کرتا ہے اللہ معاف کرے عام اصل اللہ اللہ کا شعیب عالم پھر مالا عالم اور یہ دیکھیے آیہ نمبر ایک سو چھیاسٹھ کے وجہ کیا تھی تکلیف دینے کی رما اسوابق یوم الطق جمع جو تمہیں تکلیف پہنچی جس دن دو لشکروں کی مت بھیڑ ہوئی کہ کتنے ستر صحابہ رضمان اللہ علی مجمعین شہید ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے کیا تھوڑی تکلیف ہے بہت بڑی تکلیف بڑے بڑے مختر لوگ حمزہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن شہید ہو گئے پبھی اس دلّا یہ اللہ کے حکم سے ہوا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا کہ اللہ کا فیصلہ تو یہ تھا کہ اب تم جیتتے چلے جاؤ گے اور تم ہار گئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی مرضی سے ہوا اللہ کے حکم سے ہوا بال یا عالم تاکہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے جان لے بمانے جانچ لے اس آزمائش سے یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ کون ایمان پرپائیں گے اور ایمان پر قائم لوگوں کی یہ داستان پڑھ لیجئے جن کو اللہ تعالی نے کہا ولا تختین فطلو یہ نیچے ہی آیات تھے ایک تو انہتر نمبر ولا تختین فوطلو سبھی امبا تھا ہر کس میں گمان کرنا ان لوگوں کو مردے جو اللہ کے راستے میں مارے گئے بس بریلو نے کہا یہ آج تو ہمارے ہاتھ میں ہے بل احاؤ ہند درب بھی بلکہ وہ زندہ اللہ کے یہاں رزق دیے جاتے باقی سیاق و سباق کو چھوڑ دیا باقی قرآن کے ساتھ قرآن کو جمع نہ کیا اور بس بل احاؤ بل احیا کی رٹ لگا کر کہا کہ آج بھی وہ پھرتے ہیں یہاں پر موجود ہیں ان کو پکارو اور ان کی برکت حاصل کرو اللہ تبارک و تعالی نے کہا فرحین بما آتاہم فرشین بیما وہ بڑے خوش اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے انہیں دے دیا موت کے بعد یہ اس وقت آیات نازل ہوئی کہ جب جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھی جو شہید ہو گئے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کو کیا چاہیے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج اور پھر میرے راستے میں شہید ہو تو اللہ تعالی نے یہ پیغام ہمیں پہنچا دیا اور یہ پیغام ہمیشہ کے لیے ہے فریقین خوش ہیں اللہ کی عطا سے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیے مِنْ خلفیم مِنْ اور اپنے پیچھے جو ہیں ہم جو آنے والے ہیں انہیں وہ یہ بشارت بھیج رہے ہیں یہ پیغام ان کا آ رہا ہے اللہ خوف یح گنم کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دفعہ صحیح راستہ چلنے کے بعد پہنچ جاؤ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ پچھلے کا غم کبھی آئے گا یک سب شروع اللہ و وہ بشارت دے رہے ہیں ہمیں آج پاکستانیوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو جو یہود و نخارہ کے مقابلے میں آج بلائے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہ نکلو اور ان کا مقابلہ کرو ہلکے ہو یا گوجل اللہ کے راستے میں نکلو کیونکہ یہ تو چر آئے ہیں یہ تو چرنا نہیں چھوڑے گی اب تو امریکہ کی فوجیں پاکستان میں بے شمار کھلے عام آ رہی ہیں اور ان کے اڈے بن رہے ہیں تو یہ یس سب چرون اللہ فضل اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے فضل کی ہمیں بشارت دے رہے وان اللہ اجرل مخت اور یہ بشارت دے دے کہ اللہ کبھی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا کبھی بھی نہ سمجھنا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ تمہارا ضائع ہوگا اللہ دینا وہ لوگ جنہوں نے استجابت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبئی کہا بم بادہ بحبل کا بعد اس کے کہ انہیں زخم لگ چکے تھے چوٹے پہنچ چکی تھی وہ کے دل جس دن چوٹیں بے شمار تھی اور لوگ جو ہے وہ میدان چھوڑ گئے تھے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز لگانے کا حکم دیا انہوں نے آواز لگائی مہاجرین کو پکارا اور انصار کو پکارا حدیث صحیح میں آتا ہے کہ لوگ اس طرح پلٹ کر آئے جس طرح کے بچے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں جانوروں کے بچے اس طرح لوگ پلٹے یہ لوگ ہیں اللہ دینا بال رسول جنہوں نے اللہ واللہ کی رسول کی پکار پر کہا اس کے رسول کے انہیں چوٹے لگی تھی اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچ چکی تھی دس آئے تھے للہیم ان میں جن کا عمل احسن ہے سنت کے مطابق ہے اور جن کے عمل کی بنیاد تقوا ہے عظر العظیم یہ اس لیے کہ کوئی یہ بات نہ بھولے کہ صحابہ ہوں یا غیر صحابہ ہوں عمل کی بنیاد ہمیشہ تقوا اور عمل کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ شرط رہے جو آسمان سے آیا طریقہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ اللہ دینا کال الحماس ان سے لوگوں نے کہا ان الناس قد کا جمع بھئی سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے کیا امریکہ کیا افریقہ کیا جاپان تیر. کوئی بھی نہیں جو تمہارا دشمن نہ ہو ساری دنیا تمہارے خلاف جمع ہو چکی ہے سخ شو ہوں اب تو ان سے ڈر جاؤ فضاد آم ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ یہی تو اللہ کے رسول نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیم حاضہ اللہ رسول یہ تو ہمارے ساتھ وعدہ دیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر مابودان باطلہ کی وطن کی پوجا چھوڑو گے خاندان کی پوجا چھوڑو گے اپنے نفس کی پوجا چھوڑو گے رسومات کی پوجا چھوڑو گے قبروں کی پوجا چھوڑو گے اور مختلف نظریات کی پوجا چھوڑو گے تو تمام غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ایک جماعت بن جائیں گے تمہارے مقابلے میں القف رل تم واحدہ حالانکہ کلو بہن شکتا دل ان کے جدا جدا ہوں گے تمہارے لیے ایک ملت واحدہ بن جائے گے تو یہ تو اس کا ثبوت ہے کہ توحید اور ایمان والے یقیناً وہی ایک جماعت ہے جس کی اس وقت پوری دنیا دشمن ہے باقی تو کئی جماعتیں ہیں ایک جماعت تو وہی ہے وہ دیکھیں بلا یہود و الصارہ کس کے دشمن ہے یہ بہت بڑی ایک دلیل ہے واقعاتی دلیل ہے کہ یہود و الصارہ کو اس وقت کس کی دشمنی چڑھی ہوئی ہے کس کی دشمنی میں ان کی منہ سے جھاگ نکل رہی ہے کس کی دشمنی میں وہ اپنے بندے مروا رہے ہیں جبکہ وہ جینے کے اتنے خاص من ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ جینے کے لیے کیا کچھ کرنے سے گریز کریں گے وہ تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو ایسی دوائی ایجاد کر لے کہ مرے ہی نہ عیاشی کرتا رہے وہ مروا رہے ہیں اپنے سپاہیوں کو اپنے گوروں کو مروا رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی جماعت جس کے وہ دشمنی وہی حق پر ہے. وہی الاشفعال منصورہ ہے یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے باقی بہت سے وہ مولوی ہیں جن کے پاس بڑی ڈگریاں توحید میں کئی ایک مضامین میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے مگر یہود و نصارہ کو ذرا بھی نہیں چپتے آنکھوں میں ڈالنے سے بھی نہیں دکھتے بلکہ یہود و نصارہ انہیں خود خطاب دیتے ہیں ایک مولوی صاحب میں نام نہیں لوں گا سای باز میں بہت بڑے اپنے آپ کو الحدیظ سمجھتے عالم سمجھتے انہیں یہود الخارہ میں بہترین خصیب بہترین عالم ہونے کا ختاب بخش ایک اور بھی عالم ہے ان کو مشرف نے بہترین خطیب کہا تھا اور ان کا حال یہ وہ بھی توحید و سنت والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کریں گے روز حسر موسا پہ دعوی قتل کا جس نے آب آب جس نے آپ بھی میرے قاتل کی تیخ کو اور پھر تشریح کرتے ہیں کہ موسا علیہ اللاط اسلام نے مطالبہ کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے تجربی فرمائی پہاڑ سرما بن گیا میری ماں نے آنکھوں میں ڈالا یہ مولوی بیان کر رہا ہے اس نے مجھے قتل کیا تو میں موسا پہ دعویٰ کروں گا علیہ صلاف اسلام کہ تو نے قتل کیا مجھے آؤ لبن نے کہا اسے پرویز نے بہترین خطاب بہترین خطیب کا خطاب دیا واقعی یہ پرویزی خطیب ہے کوئی شک نہیں اور اس کے اس شیر سنانے پر اس تشریف کرنے پر کولمائی کے بیٹھے ہوئے تھے مگر مجال ہے کسی نے تف بھی کی یہی شخص سعودیہ کے علماء کے اندر جو توحیدی ہی ہیں ماشاءاللہ جو عقیدے والے یہ بات کہیں بلح اس شخص کو تو توبہ کروائے ورنہ مرتب کرا دے کیونکہ یہ کرزاوی نے ممبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر ہمیں سنت کے طور پر دے گئے اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ الیکشن میں اتنے ووٹ لیے اسرائیل نے اور عربوں نے عرب رہنماؤں نے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو پیش کرے لوگوں پر تو اس میں ووٹ نہیں دے سکتا مہا سال بن رحمہ اللہ اس رحمت آپ نے فتویٰ دیا کہ جس شخص نے یہ کہا نام نہیں بتایا کسی نے کال نقل کیا اس نے کہا ممبر پر کھڑے ہو کر یہ توبہ کرے ورنہ یہ مرتد ہے اس کی گردن مار دی جائے یہ حال ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے ساتھ جمع ہو تمہارے خلاف جمع ہو گئے فضاد ام ایمان ان کا ایمان اور بڑھ گیا وہ کالو حسب اللہ امن وقیل وہ کہنے لگے اللہ ہمارے لیے کافی بہترین کارتاب ہے کیونکہ یہ اہل حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تمام اہل باطل تمہارے خلاف جمع ہو جائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے جنہیں نصیب ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رحمت ہی عظیم اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی محسوس کرتا ہے بہرض آخری آیات ہم بس تاز مقوم کے ساتھ پڑھتے اور ختم کرتے کہ یہی علاج ہے ایمان پر رہنے کا کہ آدمی تدبر و تفقو سے کام لے یہ آیات ہیں ایک سو اسی نمبر سے ان نفی خلکس سماواتی ور بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں وقت تلا پھر اور رات اور دن کے اختلاف میں جو آگے پیچھے آتی ہے روشن ہے ایک سیاہ ہے چھوٹی بڑی ہوتی ہے ایک سو نمبر میرے وہ بس اہلک کے باوجود یہ بہت چھوٹے نمبر ہے خیریت پڑے جاتی لایا تل ان البا اس میں البتہ نشانیاں ہیں تاکید مزید ہے انا کے بعد کن کے لیے الفاق کے لیے جو عقل والے ہیں جو اللہ کی نعمت کا فائدہ اٹھاتے اللہ جینا بولو یو قرون الح جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے قیام او قر وعلا جنوب کھڑے ہوں بیٹھے ہوں یا اپنے پہلوؤں پر ہوں ویتفکرون فی خلق آدی بل اور تدبر و تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں واللہ اللہ آج تدبر و تفکر کرنے والے جغرافیہ والے ویب پیجز پہ جائیں اور دیکھیں اللہ کی کائنات میں کیا وجوگے ہیں اور ابا ناما خلق تھا باطلا اور وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کبھی ہی ہو نہیں سکتا یہ کائنات یوں ہی ایک حادثے سے بن گئی ہو بلکہ یہ تو کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اور میری پیدائش کا بھی ضرور کوئی مقصد ہے صبح نہ کا فکینار بس اللہ میں دیکھ رہا ہوں اور جتنا بھی تدبر کرتا ہوں تو ہر کمزوری سے پاک ہے مجھے آپ کے عذاب سے بچا لینا اگر تو کہیں ناراض ہو گیا اور تو انتقام پر اتر آیا تو اللہ تبارک و تعالی میری غلطیوں اور میری ناکامیوں کی وجہ سے تو مجھے کچھ بچا نہ سکے گا ربنا اے رب ہمارے ربا نا بے شک جس کو ت نے آگ میں داخل کر دیا فقد نے اسے رسوا کر دیا وما ضالین انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا آگ میں داخل ہونے کے بعد ربنا اے رب ہمارے اگر دنیا میں بھی یقین ان کا کوئی مددگار نہیں اگر سوچا جائے ربنا اے رب ہمارے اننا سمعنا اللہ ہم نے سنا بے شک ہم نے سنا منادین ینادین ایمان ایک منادی ایک آواز لگانے والا ایمان کی آواز لگا رہا تھا نو بے ربی یہ کہ لاؤ اپنے رب پر ایمان اے لوگ بآ اور ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جتنے بھی آواز لگانے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کی نقل میں ادھر پائیں گے ربنا اے رب ہمارے لنا ظلم یہ ہے تکبر کی کمر توڑنے والی بات کہ ہمارے گناہ معاف کر دے گناہوں سے خالی نہیں ہے ہم اللہ کی بخش سے صرف بخشے جائیں گے بکس صرف ان سی اور اللہ ہم سے ہماری سیاحت کو مٹا دے جو گناہوں کے علاوہ ایسی سیاحت ہے ایک تو وہ گناہ ہے جو کہ وزنی گناہ ہے ایک سی آتے ہیں جن میں ہر ہاں وہ چیز آتی ہے جو غفلت سے بھی انسان سے ہو جاتی ہے بتوف پنا مال اور اللہ ہمیں موت دے تو نیکوں کے ساتھ آمین اس میں یہ نہیں کہ ایک مومن اگر اکیلا مرتا ہے کہیں نہیں اسے نیکوں کا ساتھ ملتا ہے وہ نیکوں کے ساتھ نہیں وہ بھی نیکوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا اور اللہ دنیا میں بھی ہمیں نیکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور جینے مرنے کی توفیق فرمائے ربا نا و آتی نا و آپتا نا اللہ ہمیں وہ دے وہ عطا فرما جو تون نے وعدہ کیا اپنے رسول کی زبان پر ہمارے لیے جنت الفور اور جنت کی نعمت ہے اللہ کا دیدار والا تخمن قیامہ <الْقِيَامَة> اور اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا کلاج <الْمِعَاد> بے کہ اللہ تعالی اعلیٰ تم مقرر وقت کا کبھی بھی خلاف نہیں کرتا مقرر وقت آنے والا ہے اور مقرر اجر جو تقرر کر چکا وہ تو دے گا ضرور فسٹ تجا والا اللہ نے ان کی یہ دعا سن لی ان کی یہ پکار سن لی اور اللہ جواب دیتا ہے انی لا عمل عاملن میں تم میں سے عمل کرنے والے کا کوئی عمل بھی ضائع نہ کروں گا ہاں وہ بالکل چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو لنگا وہ مرد ہو عمل کرنے والا یا عورت ہو بک امبا اے مومنوں تم ایک دوسرے میں سے ہو تم ایک ہی جماعت ہو مرد اور عورتیں فلا دینا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اپنے ملکوں میں توحی و سنت کی وجہ سے رہ نہ سکے وہ اخری جم دی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے جو ہمیں سب کو بڑے پیارے ہیں وہ اون جوں کی سبیلی اور میرے راستے میں انہیں طرح طرح کی نائیں دی گئیں وہ ہوں اور وہ لڑے اللہ کے راستے میں دشمنوں کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں قطر ہوئے ہم ان سے ان کی سیاحت مٹا دیں گے جناس اور ہم انہیں ضرور داخل کریں گے باغات میں تجری من تختی انہار اونچے اونچے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. من اللہ یہ ثواب ہے من عند اللہ اللہ کے ہاں سے اس میں بہت بڑی ثواب کی جو ہے عزت اور اکرام ہے کہ اللہ کی طرف سے جیسے فرمایا روزہ میرے, میرے لیے وہ آنا بھی اور میں روزے کی جزا دوں گا جیسے یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے مگر اس کو بیت اللہ نہیں آپ کہہ سکتے بیت اللہ ایک ہی ہے یہ نسبت اس کے اکرام اور عزت کے لیے ہے تو عند اللہ اللہ کے ہاں یہ بہت اکرام ہے واللہ حسن اور اللہ کے یہاں تو بہترین اجر اور بدلہ ہے لا تجھے یہ دھوکے میں نہ ڈالے لا يغرنك تجھے دھوکے میں نہ ڈالے تقلین کا فرولہ کافروں کا شہروں میں دن ہوئے پھرنا یہ جو آج مرین فوجی امریکہ کے اور بلیک کیس اور ان کے ساتھ مرتب پھر رہے دن دناتے ہوئے دنیا میں بڑے لاو لشکر کے ساتھ اور اہل ایمان کو دہلاتے ہوئے ان سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ ان کا راستہ شاید اچھا ہے کبھی اتنے یہ عزت والے ہو گئے متا کلی یہ تھوڑی سی متاح ہے ان کے پاس یہ وقت گزرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی تم اپنے پچھلے ساٹھ سال پچاس سال بیس سال دس سال ابھی سوچو سارے گزر جائیں گے مَأْوَا جہنم پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے ببی سراد اور وہ بہت ہی برا لوٹنے کا ٹھکانہ اور آرام کرنے کی جگہ ہے لا قلعہ تقع لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں لا قلعہ لذیذ تقوی رب وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اپنے رب کا لہم جنات ان کے لیے باغ ہوں گے تجری من تحت انہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی گے, گے کبھی اللہ کے ناراض ہونے کا اور آزمانے کا دوبارہ ڈر نہ ہوگا من عمد اللہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہے وما عند اللہ خیر اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ ابرار کے لیے بار کی جمع ہے نیکوں کے لیے بہترین ہے اور وہ نیکی ہے اس میں جو خیر کثیر ہو بہت نیکی ہوتا ہے لمنبل جو اللہ پر ایمان لاتا ہے و ما دلا الم اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتا ہے و ما بلا الئیم اور جو ان کی طرف ناول کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتا ہے دل سے ایمان ہے دل سے ڈرتے ہوئے آج بھی ان میں صالحین موجود ہیں اور دھڑا دھڑ عیسائی تو مسلمان ہو رہے ہیں یہودی بھی کبھی کبھی کوئی کوئی ہو جاتا ہے لا یشنبی آیا پلی لہ کی آیات کو تھوڑے مول پر نہیں بیچتے اور جتنا بھی وہ مول لے وہ تھوڑا ہی ہے اولا اجروہ ان کے لیے اللہ کے ہاں ان کی اجرت پہلے سے موجود اور تیار ہے ان کے رب کے ہاں ان اللہ اللہ جلد وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یہ آخری سبق ہے اس سورب میں اسبرو بر صبر کا دامن تھامے رکھو بس صابر اور دشمنوں کے مقابلے میں مصیبتوں کے مقابلے میں صابر ایک جو تکلیف دینے والا ہے اس کے مقابلے میں صبر ہے اس برو ویسے صبر ہے اپنے طور پر سابر دشمن کے مقابلے میں وہ دشمن حاسد ہوں وہ دشمن شرک پھیلانے والے ہوں وہ دشمن موبائل کے ذریعے موسیقی کو مسجد میں داخل کرنے والے ہوں ان کے مقابلے میں سابرو تم رہو رہواب اور رابطو رباط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی طرف چلنا یہ رباط ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا یہ رواج ہے اور اس وقت تو اتنے درے نت سے دروں پر پہرہ دینا جہاں سے مسلمانوں پر حملہ ہو سکے یہ بھی رواج اور یوم و لیلہ کا رواج ایک دن اور ایک رات اللہ کے لیے پہرا دینا جو ہے یہ کتنی بہتری عبادت سے بہتر ہے مجھے بھول چکا دنیا مافی ہاں سے بہتر ہے ایک دن اور ایک رات کا ایک ذرے پر پہرا دینا وقت اللہ اور اللہ سے ڈرو اللہ اللہ کم تھی روم تاکہ تم فلاں پا جاؤ اللہ ہمیں فلاں پانے والے سے کر دیا